السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رسول نبی محمد وجمائین حاضرین ہمارا جو درس ہے آج کا اس کا عنوان ہے توحید کو سمجھنے کے چار بنیادی اصول توحید کیا ہے اور پھر شرک کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے علماء اکرام نے قرآن و حدیث سے چند بنیادی اصول بیان کیے ہیں آج انہیں اصول میں سے ہم انشاءاللہ دو اصول کو سیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے اس کو اپنانے اور شرک کو سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں سب سے پہلی بات جو ہم تمام کو یاد رکھنی ہے جاننی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کریں اللہ اب العالمین کی خالص عبادت کرے صرف عبادت نہیں خالص عبادت صرف اللہ العالمین کی ہم بندگی کریں صرف اللہ اب العالمین کی ہم عبادت کریں سے جو تفسیر مروئی ہے اللہ اب العالمین نے انسانوں اور جناب کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ لوگ خالص اللہ العالمین کی عبادت کرے اور کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اس میں توحید نہ پایا جائے یعنی ایسی عبادت جس میں توحید نہیں ہے جس میں اخلاص و علاحیت نہیں ہے یقیناً وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے بلکہ ان اعمال کو عبادت ہی تصور نہیں کیا جاتا ہے جس طرح ایک انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طہارت کو طہارت لیتا ہے وضو کرتا ہے حدث اکبر اور حدث اصغر سے وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور وضو کرتا ہے تو تب چل کر اس کی نماز قابل قبول ہوتی ہے اسی اسی طرح ہماری عبادتیں اس وقت قابل قبول نہیں ہوں گی جب تک ہم توحید کو نہیں اپنائیں گے اگر ہماری عبادتوں کے کہ اندر کہیں پر بھی ذرا سا بھی شرک پایا جائے تو یقینا ہمارے وہ عبادت جسے ہم عبادت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں وہ عبادت نہیں کہلوائے گی اسی لیے آپ دیکھیں اللہ عالمین نے قفار مشرقین سے جو مخاطب فرمایا ہے اور پیر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خطاب کرنے کے لیے جو آیت نازل فرمائی ہیں ان میں صورت القافرون بھی है جس کے اندر نب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ اے کافروں تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں آپ نہ تم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں آپ تھوڑا سا غور کریں جو غفار مشرقین جن میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہوس فرمایا گیا تھا وہ لوگ حج کیا کرتے تھے نمازیں ادا کیا کرتے تھے روزے رکھا کرتے تھے کی خدمت کیا کرتے تھے اگر بہت ساری عبادت کی شکلیں وہ لوگ انجام دیتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا خواہش کی گئی کہ آپ یہ اعلان کریں اس میں یہ بات ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں تو پھر یہ سارے جو عام کو فوراً مشقین کر رہے تھے چاہے وہ نمازوں کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو یا پھر صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو لوگوں کی خدمت کی حاجیوں کی خدمت کی شکل میں ہے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے کیا جی نہیں وہ عبادت نہیں ہے اس لیے کہ اس میں دورید نہیں پائی جاتی جیسا کہ اللہ نے کہ میں تمام شریکوں میں سب سے پہلی آف ہوں اگر کوئی ایک آدمی ایسا کوئی عمل کرے ایسی کوئی عبادت انجام دے ایسی کوئی نیکی سمجھ کر کام انجام دے جس کو اس نے میرے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے تب میں اس کی اس عبادت کو اس نیکی کو میں چھیڑ دیتا ہوں میں سے قبول نہیں کرتا ہوں معلوم یہ ہوا کہ ہماری عبادتیں اس وقت تک عبادت نہیں کہلائی جائیں گی جب تک ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں ہے توحید نہیں ہے شر کی ذریعہ آمیزش ہماری عبادتوں کے اندر ہوئی ہماری عبادتیں اس بات سے آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے اور توحید کتنی اہم چیز ہے شرک جو آدمی کرتا ہے یقیناً اللہ کو عالمی جنت کو اس پر حرام قرار دیتا ہے اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رہے گا اس کے علی الگ پوری تفصیلات ہیں کہ جو بندہ شرک کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں دار اسلام سے بھی وہ خارج ہو جاتا ہے تو شرک یہ سنگینی ہے اور توحید کی اہمیت ہے اسی لیے علماء نے بعض ایسے قواعد رکھے ہیں بعض ایسے پوائنٹس کو ذکر کیا ہے بعض ایسی بنیادی باتوں کو ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے ہم شرک کو اور توحید کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں ورنہ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کریمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شرک کے بہت سارے کام انجام دیتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم تو لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں تو لہذا علماء نے بعض قواعد بتائے ہیں جن کو اگر ہم سمجھیں گے تو یقیناً شرک کیا ہے توحید کیا ہے وہ اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اکب العالمی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کے تحفے پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کو توحید کے لیے اللہ اکب العالمی کھول دے امین توحید کو سمجھنے کے لیے جو سب سے سب سے پہلا جو قاعدہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ جن کفار فعال مشرقین سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہار کرنے کا حکم دیا گیا قطار کرنے کا حکم دیا گیا جنگ لڑنے کا حکم دیا گیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ لڑی یہ لوگ اللہ رب العالمین کی ربویت کو تسلیم کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے بالکل اللہ کا جانتے تھے مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی ربویت کو تسلیم کرتے تھے جیسا کہ یونس آیت نمبر 31 اللہ ابوالمی نے من صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیں, دریافت کیجئے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے روزی عطا فرماتا ہے کون ہے اور پھر ان سے یہ بھی سوال کیجیے کون ہے جو تمہاری آنکھوں کے اور تمہارے کانوں کی ملکیت رکھنے والا ہے کس نے تمہیں کان دی سننے کی صلاحیت دی کس نے تمہیں آنکھ دیكھنے کی صلاحیت دی آنكھوں كا اور كانوں كا مالک كون ہے وہ میو فلیج الحییہ المیت وہ می فلمیت ابن الحیع وہ کون سی ذات ہے جو زندے سے مردے كو نكالتی ہے اور مردے كو زندے سے نكالتی ہے وہ میو تقام اس کائنات میں سارے امور جو انجام پا رہے ہیں ان تمام کاموں کو انجام دینے والی ذات کس کی ہے سب... یہ تمام امور یہ سارے کام کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تو یہ و شکیم یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ سارے چیزوں کا مالک اللہ ابوالعالمین ہمیں روزی دینے والا ہمیں رس عطا کرنے والا ہماری آنکھوں کا مالک ہماری سماعتوں کا مالک زندہ سے مردے کو نکالنے والا مردے سے زندے کو نکالنے والا اور پھر اس کائنات کے اندر سارے امور انجام دینے والا بارشوں کو لازم فرمانے والا ہمیں زندگی بخشنے والا ہمیں اولاد دینے والا اگر جتنے امور اس کائنات میں انجام ہوتے ہیں وہ سارے امور کا کرنے والا اللہ ابوالعالمین ہے و اپنی زبانوں سے اعتراف کیا کرتے تھے تو پھر آئی نبی صلی اللہ ہے ہمارے ساری چیزوں کا مالک اللہ اب العالمین ہے وہ خالق ہے مالک ہے مدفر ہے تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کر رہے ہو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس رب کے عذاب سے تم ڈرتے نہیں اس آیت کا جو مضمون ہے, ہے کی سوال کیجئے کہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو ساری چیزیں ہیں وہ کس کے ہیں کس کی ملکیت میں ہیں ان تم کالموں اگر تم سمجھ رکھتے اگر تم جانتے ہوتے تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ زمین کا مالک اور زمین کے اندر جتنی بھی اشیاء ہے سارے چیزوں کا مالک اللہ ابو العالمین نے یہ لوگ اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیے افلق کرو تو پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے سارے کام کرنے والا اللہ العالمین ہے زمین کا مالک اللہ ابوالعالمی تو پھر عبادت تم دوسروں کی کیوں کرتے ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کے تعلق سے یہ شعر کیا سر تم آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور اسمان, آسمان کے درمیان اس کا مالک کون ہے لوگ اپنی زبان سے کہیں گے کہ اللہ تعالی مالک ہے اور پھر اس کے بعد مزید پوچھا گیا کہ سارے جو ملکیت ہے بادشاہ کس کے ہاتھ میں ہے سنا ہوا تھی کس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی بادشاہت ہے ملکیت ہے یہ لوگ اس پر بھی یہی اعتراف کریں گے کہ یہ ساری چیزوں کی ملکیت تو صرف اور صرف اللہ عالمین کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ لوگ کہاں پھیرے جا رہے ہیں کیا انہیں کچھ جادو ہو گیا ہے یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں ساری چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں مالک اللہ تعالیٰ رازی اللہ تعالیٰ خالق اللہ تعالیٰ تو پھر یہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں معلوم یہ ہوگا کہ کفار و مشرقین اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے رازق ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمان نہیں بتلایا وہ اس لیے کہ یہ لوگ توحید علوبیت کو نہیں مانتے تھے یا توحری کے کے اندر عبادتوں کو خاص اللہ اب العالمی کو کے لیے کرنے کے لیے اس کے اندر یہ لوگوں کو شبہات میں مبتلا وہاں پر ان سے غلطی ہوا کرتی تھی اور آج بھی ہم دیکھیں بہت سارے لوگ بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں اہل علم بھی کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی راضف نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا یہ ترجمہ تو یا پھر یہ باتیں تو کفار و شکین بھی تسلیم کیا کرتے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کیوں کہہ رہے تھے کہ لو لا الا اللہ لا لا الا الا اللہ اللہ کہلو لا الہ اللہ کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں عبادت جس کی کی جانی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اسی نقطے کو اسی بات کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فن شین کے سامنے رکھتے تھے اور انہیں سمجھاتے تھے تو لہٰذا یہ سب سے پہلا قاعدہ ہے جنہیں مجھے اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جن کفار و شکری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں جن سے جہاد کیا ہے قطار کیا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتے تھے خالد تسلیم کرتے تھے مالک تسلیم کرتے تھے ہاں عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور سچا معبود یہ لوگ نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ کا یہ لوگ انکار کرنے والے نہیں تھے آج بھی آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیجیے جو لوگ قبروں سے مانگتے ہیں یا پھر اولیاء اللہ کے نام پر جو لوگ زبین ذوا کرتے ہیں یا وہاں پر جا کر رگو سسے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ساری شرکت جو عمار کرتے ہیں وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں نہیں یہ ہمیں روزی روٹی دینے والے یہ ہمیں رو... ہمارے روزی کے مالک نہیں ہمارے روٹی کے مالک نہیں ہیں اور ہم کلیمہ کریمہ کا اخرار کرنے والے ہیں ہم لا الہ علی اللہ پڑھنے والے ہیں ہم جو ہے یہ شرک نہیں کر رہے لیکن حقیقت میں یہی شرک ہے غفار و شکین کا شرک بھی یہی تھا کہ وہ لوگ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر, کر دیا کرتے تھے ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو مالک خالق اور راز تسلیم کرتے تھے مزد حضرین اسی کے بعد دوسرا ہمارا قاعدہ آتا ہے دوسری بات آتی ہے دوسرا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ جب یہ تسلیم کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے رازق ہے تو پھر یہ جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے آخر اس کی وجہ کیا تھی یا پھر اس کا طریقہ کار کیا تھا وہ لوگ اپنی اس اپنے عشق کے تعلق سے وہ لوگ کیا جواب دیا کرتے تھے تو اس کے متعلق اللہ عالمی نے آیا تھا فرمائی جن کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لات منال عزا یا جو بھی بت اس موقع پر یا اس عہد کے اندر وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کفار مشقین ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہاں ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یا ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا قریب کر دیں اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں تھوڑا سا قریب کر دیں ہم گنہگار بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سننے والا نہیں ہے ہمارے دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو ہماری بات کو یہ لوگ اللہ تعالی تک پہنچا دے ہم انہیں بس اللہ تعالی اور ہمارے درمیان ایک وسیلہ بنا رہے ایک واسطہ بنا رہے ہم ان کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں ہم ان کی پوجا اور کرنے والے نہیں ہیں اور ایک اور موقع پر یعنی یہ لوگ جس طرح اللہ اور بندوں کے درمیان جو واسطہ بنا لیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ایک اور ایک وجہ بتلاتے تھے وہ یہ کہ یہ لوگ ہا اولا ان یہ لوگ جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تسلیم کرتے تھے جن کی بڑوں کی عبادت کرتے تھے نظر نیاز کرتے تھے یا جن سے دعائیں مانگتے تھے یا جن سے خوف کھاتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا ہے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں یہ لوگ نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاں ہمارے یہ سفارشی ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہمارے سفارش کرنے والے ہیں ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ واسطہ اور وسیلہ بننے والے ہیں یہ دو باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت کے کفار و رکھا کرتے تھے کو اور آج کے جو اس کے ہمارے ہمارے اس عہد کے کے لوگ جو شکر کرتے ہیں غیر اللہ کے نظر و نیاز مانگتے ہیں غیر اللہ کے لیے ضبیر کرتے ہیں یا غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں ان سے بھی جب بات کہی جاتی ہے تو وہ یہ لوگ یہ نہیں کرتے کہ ہم جا کر وہاں پر خبر پر سزا نہیں کر رہے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے سزا کرتے ہیں بس وہاں پر اس لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ حضرت یا یہ ہستی ہمیں اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا قریب کر دے گی ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گی یا یہ ہمارے اللہ کے نصیق یہ لوگ ہمارے سفارش ہی بن جائیں گے بس اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود پیارے کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ اللہ ابو العالمین نے آیت فرمایا, اور فرمایا کہ یہ لوگ جن جی باتوں کو لے کر اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ تو اللہ ابوین قیامت کے دن ضرور بھی ضرور کرے گا ان اللہ یہدی جو شک جھوٹا ہے اور جو کفر کرنے والا ہے نا ہے اللہ تعالی اسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے کے اندر جو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتے اللہ تعالیٰ تک ہمیں بس یہ پہنچا دیتے یا یہ لوگ ہمارے بس اللہ ابوالعالمی کے پاس یہ لوگ بس سفارشی ہیں شفات شفات کرنے والے ہیں تو اللہ میں ان کے اس دعوے کو جھرلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں صحیح معنوں میں انہیں کی عبادت کی ہو رہی ہے انہیں سے یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں یا انہیں کی عبادت ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو واسطہ نہیں بنایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سفارشی نہیں بنایا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہی نہیں ہے تو پھر یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں اور یقینا یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں نا شکر یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی اپنا سفارشی مانتے ہیں یا کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ بھیا ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہم ان لوگوں کو واسطہ بنا دیں گے یا ان کی نظر ان کے قبروں پر یا انہیں ان نظروں نے چلا کر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم تھوڑا قریب کر لیں گے تو یقینا یہی صحیح معنوں میں شکر ہے ہاں بات چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی قربت کا قربت کا قریب ہونے کا ذریعہ بنایا ہے اور وہ یہ ہے ایمان بندہ ایمان لے آئے اور آما صالحہ انجام دے اللہ تعالیٰ کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے بندے کو قریب کرنے والی چیز ہےقت رہے آپ سزا کریں اور اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائے آپ نیک کاما اور سزا غیر اللہ کو نہیں اللہ رب العالمین کو ہی آپ اللہ رب العالمین کے لیے سزا کریں اور اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیں ایمان اور اعمالِ صالحہ ہی سب سے وہ بہترین چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کر سکتا ہے ورنہ تو یہ لوگ جن کو اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان واسطہ بنا لیے ہیں اور اللہ سے قریب ہونے کا جو ذریعہ بتا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں یہ اپنی بات میں اپنے دعووں میں چھوٹے ہیں اور صحیح معنوں میں یہی لوگ کفر کرنے والے ہیں شرک انشرک کرنے والے ہیں مزد حاضر شفاعت کے تعلق سے بھی بعض لوگ تھوڑا سا غلط فہمی میں مبتلا ہیں کیا شفاعت کا ذکر قرار و حدیث کے اندر آیا ہے یہاں پر تو جو بات بتلائی گئی کفالہ مشقین جو شفاعت جس شفات کا ذکر کر رہے تھے جس سفارش کا ذکر کر رہے تھے اس کو تو اللہ رب العالمین نے جھکلا دیا اور کہہ دیا کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہی نہیں ہیں اور یہ لوگ ہمارے سامنے سفارش کس عد سے کریں گے جبکہ یہ لوگ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں؟ اگر یہ لوگ کسی چیز کے مالک ہوتے ان کے پاس کسی چیز کی ملکیت ہوتی تبھی تو یہ لوگ سفارش کر سکتے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع پہنچانے والے بھی نہیں ہیں نقصان پہنچانے والے بھی نہیں ہیں تو یہ ہمارے پاس کیسے سفارشی بن سکتے ہیں یہ سفارشی بننے کا حق بھی حاصل نہیں جس شفاعت کو شفاعت دو ترقی کی پہلی جو شفاعت جس کا ذکر یہاں پر شکیل کیا کرتے تھے اس کو اللہ کے رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ, اللہ کے لیے جو عبادتیں انجام دی جا رہی ہیں نظر و کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ غیر اللہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے اللہ کے یہاں سفارشی بن جائیں گے تو یہ جو سفارش ہے یا یہ جو شفات ہے یہ صفات منفیہ ہے یہ شفات اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے والے نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کو یا شفات کو قبول ہونے کے لیے چند اہم بنیادی شبدوں پر رکھا ہے چند کنڈیشنس ہے سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جس جو عالمی سفارش کر رہا ہے یقیناً اللہ رب العالمین کی اس کو سفارش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کوئی بھی آدمی اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے یا اپنے حق سے کوئی بھی خود سے سفارش کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا کسی کے پاس یہ جرات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو، کھڑے ہو اور کسی کی سفارش کرے اللہ جو سفارش کرے, جو شفاعت کرے؟ وہ سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے جو شرط ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ملنی چاہیے کہ ہاں سفارش کی جائے اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کس کون ہے جو سفارش کرنے والا ہے اور کس کے حق میں سفارش ہو رہی ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے اس کی بھی اجازت ملنا ضروری ہے اللہ اب علم تمام لوگوں کو سفارش کرنے کا ہم نہیں دے گا ہاں انبیاء علیہ و صلاح وسلم اور صدیقین صالحین اللہ ابو العالمین کی اجازت سے یہ لوگ سفارش کریں گے شفاعت کریں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعتیں ہیں اسی طرح انبیاء و صالحین کی جو شفاعتیں ہیں یہ ایک طویل باب ہے جس کے اندر ان تمام لوگوں کی سفارشات کو یا صفاتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا تو سب سے پہلی کنڈیشن اللہ تعالیٰ اجازت دینا کہ ہاں سفارش کی جائے اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے وہی شفاعت کر سکتا ہے سفارش کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس کے حق میں شفاعت یا شفاعت کرنے کا حکم مل رہا ہے اسی کی سفارش کی جا سکتی ہے کوئی بھی ایک آدمی کو اجازت مل گئی سفارش کرنے کی سفارش کرنے کی اجازت مل گئی اور آپ سفارش بھی سفارش بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کس کے حق میں آپ شفا کر رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے ملحوظ رکھا ہے اس لیے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ سب سے زیادہ جو حفدار ہے میری سفارش کے میری شفاف کے یہ وہ لوگ ہیں جو موحدین ہیں جو تلیمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کرنے والے ہیں انہیں کی سفارش قبول ہوگی ورنہ تو بہت ساری ایسے مسائل پیشاتی ہیں کہ نیک لوگوں نے بعض ایسے لوگوں کے تعلق سے سفارش کی جو توہین پرست نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارشوں کو قبول نہیں کیا نو علیہ السلام کے مثال ہمارے سامنے ہیں نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے تعلق سے گزارش کی تھی سفارش کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے ان نو غیر و صالح اس کے جو اعمال ہیں وہ صالح اعمال نہیں ہیں نیک اعمال نہیں ہیں اس کی جو موت ہوئی ہے یہ کفر کے اندر موت ہوئی ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد کے حق میں سفارش کریں گے گزارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش بھی صحیح بخار کے موجود ہے ان کی سفارش بھی اللہ ابو العالم قبول نہیں فرمائے گا دوسرا جو فائدہ ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کفار و مشرقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بتوں کی عبادت نہیں کرتے لات منت عزا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہم بس جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالی سے تھوڑا سا قریب کرتے پہلی بات یا دوسری بات یہ کہ ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں بس ورنہ تو یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے اکثر توریب کے تعلق سے بڑھیں توحید کیا ہے شرک کیا ہے سنت کیا ہے بلا کیا ہے یہ ہماری بنیادی علم میں سے ہے اس کو پڑھنا اس کو سیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بالین ہمیں توحید کو پڑھنے توحید کو سمجھنے اور توحید پر ہمیں ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق ادا فرمائیں شرک کو جاننے سمجھنے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے اور اپنے گھر والوں کو اور دیگر تمام لوگوں کو شرک سے بچانے کے اللہ تعالیٰ توفیعتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم نبینا محمد وعلا آلہ وصحفہ اجمعین اما بعد موزز حضرین اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ اب العالمین نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور عبادت اس وقت تک عبادت نہیں کہلائی جا سکتی جب تک اس عبادت میں اخلاص نہ ہوں توحید نہ ہوں جس عبادت میں توحید نہ ہوں اخلاص نہ ہوں شرک آ جائے ریا آ جائے وہ عبادت پھر عبادت نہیں کہلائی جائے گی وہ عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ٹہلے گی جب شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسانوں کی عبادتوں کو ان کی محنتوں کو رائگہ کر دے رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں اور شرک کو سمجھیں اور یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے اس سلسلے میں جو قواعد علماء اکرام نے بتلائے ہیں تو عقید کو سمجھنے اور شرک کو سمجھنے کے سلسلے میں دو قاعدوں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا سب سے پہلا قاعدہ تو یہ کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار فارو مشرقین سے جنگ کیے یا جنہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی یہ وہ لوگ تھے جو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو تسلیم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کو رب یہ لوگ تسلیم کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا آسمان و زمین کا خالق کون ہے تمہارا رازق کون ہے اس کائنات کا مدبر کون ہے تو وہ لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہے والدم یہ ہوا کہ جو مشرقی قفار جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کیے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی نہیں کرتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی یہیں سے ہم نے سمجھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں یہ کہا نہ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں کوئی مالک نہیں یہ تو کفار و مشقین بھی یقیناً کہتے تھے لیکن عبادتوں کے سلسلے میں آ کر وہاں پر وہ غلطی کیا کرتے تھے لہٰذا اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کے دلائی قرآن و حدیث کے روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں دوسرا جو قاعدہ تھا وہ یہ کہ جب ان مشقین سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم خالص اللہ تعالی کی عبادت کیوں نہیں کرتے تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو غیر اللہ کی تم کیوں کرتے ہو تو وہ لوگ اپنے دفاع میں یہ جواب دیتے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں ہاں انہیں ان سے جو ہم چاہتے ہیں غیر اللہ سے جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا قریب کر دے اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں تھوڑا سا قریب کر دیں دوسری چیز یہ ہمارے سفارشی بن جائے یہ دو وجوہات تھی جس کی وجہ سے کفار اور مشرقین غیر اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے یہ قواعد آپ کے سامنے اس لیے رکھے جا رہے ہیں تاکہ ان قواعد کو سامنے رکھے ہی رکھ کر یا سابقہ جو مشقین جو غفار تھے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے ان کا شرک کیسا تھا کیا تھا اور آج کے لوگوں کا شرکت کیا ہے اس کو مچھی طریقے سے سمجھیں آج بھی جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی تعظیم کر دی جائے اولیاء اللہ کی ہو یا قبر والوں کی ہو مزار والوں کو ہی ہو یا شجر حجر کسی کی بھی ہو ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیں ہم گنہ گار ہیں خطا کار ہیں ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کہاں سے سنتا ہے نوزم تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو یا ہماری مرادوں کو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے یہ شرف قفال و مشرقین کا تھا جو ربیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور یہی بات آج ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں بلکہ بہت سارے مسلمانوں میں بھی یہ چیز پائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی وہ بہت سارے تھے ان میں سے بعض وہ معبود تھے جو فرشتے تھے کی جایا کر جاتی تھی ان کا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ ہاں تم بتوں کو پر پرستی کر رہے ہو بتوں کی عبادت کر رہے ہو تمہیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے یا کے خلاف جو ہے حجت قائم ہونے کے بعد جنگ لڑنی چاہیے نبی صلی اللہ اور جو دیگر لوگ ہیں جو صرف صالحین کی عبادت کرتے ہیں یا جو فرشتوں کی یا انبیاء کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ ہم انہیں بعد میں دعوت دیں گے یا ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا نہیں, نہیں ہے ایسی ہرگز بات نہیں سادہ الفاظ میں یہ کہ عبادت کسی کی بھی کی جائے سب برابر کوئی انسان بدھ کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی مشرک ہوگا کافر ہوگا اور جو انسان قبروں کی عبادت کر رہا ہے انبیاء و صالحین کی عبادت کر رہا ہے یقیناً وہ بھی مشرک ہوگا وہ بھی کافر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں بھی تفریح نہیں کی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساروں کو دعوت دی کہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائے جیسے کہ اللہ کا دینی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے قتال کیجئے یہاں تک کہ جو دین ہے وہ خالص ہو جائے وقت کے لوگ محمد اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے قطال کیجیے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین خالص ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے فتنہ کیا ہے عبداللہ عبدالعدمی عباس صلی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فتنے سے مراد شرک ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مشرقین ہیں چاہے وہ کسی کی بھی عبادت کرتے ہو چاہے وہ امبیا کی عبادت کرتے ہوں چاہے وہ صالحین کی عبادت کرتے ہوں یا خود پرستی کرتے ہوں ان سبھی کو آپ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیجیے کو اسلام کی طرف آپ بلائیے اور اگر وہ نہ مانے اور ان پر حجر قائم ہو جائے تو پھر آپ کو حکم بھی لیا گیا کہ ان سے آپ قتال بھی کریں وہ یقون دین رقلّہ اور تاکہ دین خالص ہو جائے دین کی طرف سے نے کہا کہ عبادت خالص ہو جائے لوگ جو عبادتیں کر رہے ہیں وہ عبادتیں ان کی خالص ہو جائے شرک مل جائے جب تک آپ ان کو توحید کی طرف بلاتے رہیے انہیں دعوت دیتے رہیے یہاں پر آپ دیکھیے اللہ اب عالمی نے تمام مشرکین کو ایک جگہ پر رکھا نہیں یہ لوگ بر پرستی کرنے والے ہیں تو ان کا شرک زیادہ ہے یہ انبیاء و صالحین عبادت کرنے والے ہیں تو ان کا شرک تھوڑا سا کم ہے ایسا اللہ رب العالمین نے نہیں کہا بلکہ سارے لوگ جو شرک کرتے ہیں انہیں آپ اسلام کی طرف دعوت دیجیے سبھی لوگ برابر ہیں شرک ایسی بات نہیں ہے کہ بر پرستی کرنے والا زیادہ مشرک ہے اور انبیاء کے پرستی کرنے والا کم مشرک ہے ایسی ہرگز بات نہیں ہے اور اس کے تمام دلائب موجود ہے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج و چاند کی عبادت ہوتی تھی. رات اور دن کو رکھا ہے جو ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دوسری آتی اور جاتی رہتی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا لا سورج کو سجدہ نہ کرو چاند کو سجدہ نہ کرو ہاں سجدہ اس کو کرو جس کو جس نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے ان تم تمہیں ہوتا اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو کچھ بھی کہہ لو کہ ہم کے طور پر ان کے لیے رگو کر رہے ہیں کے طور پر ہم اگر تم خالص عبادت کرنے والے والے ہو تو سجدہ صرف اللہ عالمین کے لیے کرو یہاں تک کہ صحابہ کرام جو غیر مسلمین کے ملکوں میں جنہوں نے سفر کیا تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ تو اور دیگر صحابہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ دیگر جو نیک لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں قوم کے دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں انہیں سجا کرتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم بھی آپ کے لیے سجا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی عظمت معلوم ہو آپ کا مقام و مرتبہ معلوم ہو پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ٹھیک ہے تمہاری نیت یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے تم سزا کر لو تم مشرق نہیں ٹھہراؤ گے نہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تعظیمی سزا کرنا جائز نہیں ٹھہرایا گا تو جو لوگ قبروں پہ جا کر سزا کرتے ہیں تو جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں بس تھوڑا ان کی تعظیم کر رہے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائے وہاں پہ ہماری سفارش کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ ہم کو قریب کر دیں اسی طرح ملائکہ کے تعلق نے آیت فرمائی اور اشارت فرمائی کہ وَلَا حکم نہیں دیتے کہ تم انبیاء ملائکہ کو اور انبیاء کو اللہ کے علاوہ معبود بنا دو کبھی ایسا کسی نبی نے تمہیں نہیں کہا اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو پھر مسلمان ہونے کے بعد پھر سے وہ تمہیں کفر کی طرف دعوت دے رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فرشتوں کو سزا کرو یا پھر انبیاء کو سزا کرو یہ گویا کہ مسلمانوں کو کفر طرف لے جا رہے ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے عیسائی علیہ السلام کے واقعات بھی قرآن کے اندر ذکر ہیں اور نیک صالحین کا خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اس لیے کہ لوگ لوگوں سے جو غلطیاں ہوا کرتی ہیں وہ انبیاء علیہ و صلاحت کی شخصیات کو لے کر اور پھر قوم کے جو بزرگ لوگ ہیں جو و کار لوگ ہیں انہیں کے تعلق سے قوم جو ہے شبوں کو شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہے شیطان کے ذریعے سے لوگوں کو شف میں مبتلا کرتا ہے اللہ رب رحمته ایہم اقرب رحمته کی آیت ہے یہ آیت جو نازل ہوئی اس کے بعد نزول کے بعد میں اس کا ترجمہ کے رکھوں گا عبداللہ عباس اور رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ عرب کے جب کبھی کسی جگہ جاتے تو انہیں معلوم ہے سفر کے دوران کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی جنات ہو موجود ہو وہاں پر تو لہذا وہاں پر وہ کیا کرتے وہ جنات کے جو بادشاہ ہوگا یا جنات کے قبیلوں کا جو سردار ہوگا تو اس سے پناہ مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں آپ ہمیں پناہ دے دیجئے تاکہ یہ دوسرے جو جنات ہے وہ ہمیں تکلیف نہ دے اس پر یہ نازل ناز جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ بعض لوگ جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے بعد میں جب ان تک اسلام کی دعوت پہنچی وہ لوگ مسلمان ہو گئے یہ لوگ جن کو یہ پکار رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں یا پناہ جن کے طلب کر رہے ہیں یہ لوگ اسلام قبول کر لیے ان کا حال یہ ہے <الْوصیلَة> یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہم قریب ہو سکتے ہیں مشغول ہیں یہ, یہ مشغول ہیں،, ہیں کون سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے تو جنات جو اسلام قبول کر لیے تھے ان کے قابل فی العالمین نے یہ آئیں فرمائی اور کہا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیے پہلے یہ لوگ ان کی دعائیں کرتے تھے ابھی بھی دعائیں سے کر رہے ہیں حالانکہ ان کا معاملہ یہ ہے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی جنات کی عبادت لوگ کیا کرتے تھے اسی طرح شجر و حضرت کے تعلق سے بھی آئے تھے اللہ اب العالمی نے نازی فرمائے افرائیۃ اللہ تم علضہ کہ جو یہ لات ہے عزہ ہے یا مناع ہے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ بعض بر تھے بعض نے کہا کہ بعض درخت تھے اور مناعت کے عزاء کے تعلق سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک عورت تھی یہ ایک بنانا عورت ہے جس کے بعد لو جو ہے عبادت کیا کرتے تھے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولی اللہ تعالیٰ عموم کو اس کے طرف بھیجا اور ان چیز تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مٹانے کا حکم دیا تو یہ ساری عبادتیں ہوا کرتی تھیں جن کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہیں انبیاء بھی شامل ہیں شجر بھی ہے حجر بھی ہے بت پرستی بھی ہے ان تمام کو ایک ہی دائرے میں رکھا گیا اور کہا کہ یہ لوگ شرک کرنے والے ہیں انہیں اسلام کی طرف بلایا جائے انہیں توحید کا سبق پڑھایا پوجنے والا ہے یہ تھوڑا کم مشرق ہے ایسا ہرگز بات نہیں تمام مشرق تمام جو جتنے بھی مشرقین ہیں وہ تمام کے تمام ایک ہی دائرے کے اندر آتے ہیں سب کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی دعوت دی گئی ہے چوتھا قائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں جو مشرقین پائے جاتے تھے وہ ہمارے اس زمانے کے مشرقین شرک تھوڑا کم تھا وہ کس لیے کہا کہ وہ لوگ جو شرک کیا کرتے تھے ان کی شرک کا انداز یہ تھا کہ آرام کے دنوں میں راحت اور سکون کے دنوں میں وہ لوگ شرک کرتے تھے ان کی شرف کی جو بات آئی کس طرح وہ لوگ شرک کرتے تھے تفصیل چوتی ہے یا تو سفارشی بناتے یا تو اللہ اور پھر کے درمیان کسی کو واسطہ بنا لیتے یہ یہ ان کا تھا یہ لوگ عام انداز میں عام دنوں میں جو ہے شرف میں مبتلا رہتے لیکن جب مشکل کی گھڑی آ جاتی تنگی کا وقت آ جاتا تو یہ خالی خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے اس موقع پر وہ لوگ لاک کو نہیں پکارتے وہ لوگ اس موقع پر اپنے بزرگانے دین کو نہیں پکارتے سب کو چھوڑ دیتے اور خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے خالص اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے اللہ نے سوار ہو جاتے اور جب کشتی لگے نسیم اللہ الدین اللہ تعالیٰ کو خالص عبادت کرتے ہوئے پکارتے پکار اللہ تعالیٰ کو خالص پکارتے اللہ تو ہی ہمیں بچانے والا ہے اس بھور سے کشتی کو ہمارے جو بچانے والا ہے اے اللہ تو ہی ہے تیرے علاوہ اور کوئی نہیں یہ لوگ اپنی دعاؤں کو خالص کر لیتے ہیں اپنی عبادت کو اپنی مناجات کو خالص کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے جب اللہ تعالیٰ پھر ان کی کشتی کو سنبھال لیتا اور انہیں اللہ تعالیٰ خوشی کی طرف بھیج دیتا ساحل پر پہنچ جاتے خوشی پر پہنچ جاتے پھر وہاں جا کر یہ لوگ شرک کرنے والے ہو جاتے تو ملوم یہ ہوا کہ یہ لوگ سختی کے دور میں مشکل کے حالات میں خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے لیکن آج ہمارے زمانے کے جو مشرق ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ آسانی کے دنوں میں بھی اور مشکل کے دنوں میں بھی یہ سب شرک کرنے والے ہیں اس لیے ان کا شرک آج کے مسلمانوں کا بلکہ کے پاس شہ یہ اس دور کے کفار یعنی ابو ابو کے شک سے زیادہ خطرناک ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں جبکہ وہ لوگ کم سے کم اپنی زندگی کے کچھ ایسے لمحات ہوتے ایسے حالات ہوتے ہیں جو جس میں وہ مشکل میں ہوتے تو وہ لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے خالص اللہ ابو العالمین کو پکارتے ہیں منز حضرین یہ چار بنیادی قائدے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یقینا توحید کو سمجھنے اور شک کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے ان قاعدوں کو ہم ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے اور کبھی بھی جو شبہات ہوتے ہیں مشرقین کی جانب سے جو وہ لوگ جو شک کر رہے ہیں ان کی جانب سے شبہات ہوتے ہیں جو وہ لوگ شبہات پیش کرتے ہیں شبہات ایک یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہم تو لائی اللہ کے قائل ہیں ہم تو کلیمہ پڑھ رہے ہیں پھر ہم کیسے مشرق ہو سکتے ہیں جی نہیں العالمین نے فرمایا سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے کلمہ بھی پڑھ لیتے لیکن پھر بھی ان سے صادر ہوتے رہتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شرف ہوا کرتا تھا وہ یہی شرف تھا بت پرستی تو تھی ہی وہ یہی شیف تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے بنا لیتے سفارشی بنا لیتے یہ شرک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ شرک باقاعدہ طور پر, پر پایا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو ایک ہی ساتھ ٹویٹ کیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اسلام سے باہر ہیں لہذا انہیں اسلام کی طرف بلایا جائے موسل حاضری یہ چند قواعد ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو جنہیں محمد بن عبد الحاق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القواعد الربا کے اندر ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور مرد دن تک ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے شرک کو سمجھتے ہوئے شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق ادا فرمائے الحمد للّہ وسلم وسلم الحمد للہ رب رب, رب, رب العالمین